باب نمبر بتیس مقربین کے لیے بارگاہ الہی کے آداب تمام آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اسلام میں اخذ کیے گئے ہیں اس لیے ذاتِ والا صفات ظاہر و باطن میں مجمعِ جمیع آداب تھی اور اللہ تعالیٰ نے کلامی مجید میں آپ کے حسنِ ادب کا ذکر فرمایا ما ذاغل بسر قغا آپ کی نگاہ نہ بہکی نہ حد ادب سے اس نے تجاوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن خصوصیات ادب سے مختص ہے وہ آداب کی باریکیوں میں سے ایک باریکی یا نقطہ ہے اللہ تعالی نے توبہ اور عدم توجہ اللہ تعالی نے توجہ اور عدم توجہ دونوں حالتوں میں آپ کے قلب پاک کی اعتدال کی کیفیت سے خبر دی ہے کہ آپ نے ماسبہ اللہ سے منہ پھیرا اور اللہ کی طرف توجہ فرمائی آپ نے تمام زمینوں یعنی دار فانی کے خطوط کو ترک فرما دیا اور اسی طرح آسمانوں اور دار آخرت کے فوائد کو بھی پس پشت ڈال دیا یعنی توجہ نہ فرمائی اور جن چیزوں سے آپ نے ایراس فرمایا پھر کبھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ آپ کو کبھی اس پر افسوس ہوا کہ آپ کے اعراض کے باعث وہ چیزیں غائب ہو گئیں یعنی ان کے ضائع ہونے پر آپ نے کبھی افسوس نہیں فرمایا اور آپ کے ہاتھ سے جاتی رہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے لکئی پارا ستائس سورہ الحدید تاکہ تم نا امید نہ ہو ان چیزوں سے ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو گئیں یہ خطاب تو عام ہے لیکن مازاغ البصر میں آپ کے حال کا خاص طور سے بیان ہے جو ایک وصف خاص ہے کے ساتھ ہے یعنی خطاب عام کے اعتبار سے خاص یعنی مذاغ البصر سے تو آپ کی عدم توجہ کا اظہار کیا گیا اور آپ کی توجہ کا بیان اس کیفیت سے نمایاں ہے جو آپ کی روح مقدس اور قلب لطیف کو مقام قاب او ادنا، میں حاصل ہوئی اس کے بعد اللہ تعالی کے جلال اور حیبت سے حیا فرما کر آپ نے اس مقام سے گریز کیا جو آپ کے انکسار اور آپ کی توازو کی مظہر ہے تاکہ اس مقام پر نفس اپنے پاؤں نہ پھیلا دے اور سرکشی نہ کرے کہ تغیان اور سرکشی بحالت استغنا نفس کا وصف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے استغنا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کل انسان اورغغنا ہرگز نہیں انسان ضرور سرکشی کرتا ہے کہ وہ خود کو بے نیاز دیکھے اور نفس کا خاصہ ہے کہ اس وقت جب روح اور قلب پر عطیاتِ الہی کا ورود ہوتا ہے تو پوشیدہ طور پر سن گن لیتا ہے چور یعنی چوری سے سن لیتا ہے اور اس طرح فیوزات کا کچھ حصہ وہ بھی حاصل کر لیتا ہے اس وقت اس کے استغنا اور سرکشی سے اس میں ان بسات کی تو زیادتی ہو جاتی ہے لیکن مزید برکات کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے نفس کے اس طرح سرکش ہو جانے کا باعث یہ ہے کہ اس کا ضرب مواہب و اطیات کے لئے تنگ اور کوتا ہے چنانچہ موسا علیہ السلام کے لیے حضرت اہدیت میں مذاغ البصر کی ایک جہت یعنی یعنی اعراض یا عدم توجہ درست تھی اور وہ معیار پر صحیح اتری اور انہوں نے معافات پر توجہ نہیں کی ان کے نفس نے حسن ادب کے باعث سرکشی بھی نہیں کی لیکن وہ چونکہ فیض خداوندی سے معمور تھے اور نفس کے ورود اتیات کو چوری چھپے سن لیا تھا وستر قطن نفس سم وطلاقستی و الحص اور اس سے بحر ہو گیا تھا اس لیے اس میں استغنا پیدا ہو گیا اور جو کچھ اسے حاصل ہوا وہ اس کے ذرف سے باہر چھلکنے لگا اس کا دائرہ تنگ ہونے لگا یہی وجہ تھی کہ حضرت موسا علیہ السلام فرتے ان میں حد سے تجاوز کر گئے اور کہہ اٹھے ارنی انظر علیک اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تب انہیں روک دیا گیا اور روحانی فضا میں آگے نہ بڑھ سکے یہاں وہ فرق ظاہر ہو گیا جو حبیب اور کلیم علیہ السلام میں ہے وہ ظہر الفرقی یہ ارباب قرب اور صاحبان حال کے لئے گہرا نکتہ ہے کیونکہ ہر قبض کے لیے ایک عقوبت موجود ہے اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ قبض کے موقع پر فتوحات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور قبض پر عقوبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بست کی افراد ہو جاتی ہے اس لیے کہ بست میں اعتدال نہیں ہوتا ہے اگر بست میں اعتدال ہوتا تو قبض میں عقوبت واجب نہ ہوتی یعنی قبض کی عقوبت تو اسی افراد کے باعث ہوئی البتہ بست میں اعتدال اس وقت میسر ہوتا ہے جب روح و قلب کے فیوزات وارد میں ٹھہراؤ واردہ میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے یہ عکاف یعنی وقف و ٹھہراؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ آپ کا نفس شریف توازو اور انکسار کی لپیٹوں میں پوشیدہ ہو گیا تھا اور جیسا کہ قبل بیان ہوا آپ اللہ تعالیٰ سے حیا فرماتے ہوئے واپس ہوئے اور یہی ادب کا وہ انتہائی مرتبہ ہے جو صرف آپ کو عطا کیا گیا اور آپ قاب قوسن یا اس سے اور کچھ زیادہ مقام پر ٹھہرے رہے ما ذاغ البصر کے نقطے کی ایک تشریح ماذاغ البصر وما طغ کی جو تشریح ہم نے اوپر کی ہے سے مشابہ ابو العباس بن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے ما ذاع البصر وما طغ کی تفسیر میں پیش کیا ہے کہ آپ نے توغیانی کے ساتھ اس کو نہیں دیکھا ہے جو کسی جانب سیل کرے بلکہ آپ نے قوا کے اعتدال کی شرائط کے ساتھ مشاہدہ فرمایا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے مشاہدے کے ساتھ رجوع نہیں فرمایا بلکہ آپ حمتن اپنے پروردگار کا مشاہدہ فرماتے رہے جس میں شائبہ نفس بالکل نہ تھا اور اس محل کے ثبوت کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی ان کے ساتھ آپ ان کا مشاہدہ فرماتے رہے اقوال مذکورہ سے ہماری تشریح کی تائید ہوتی ہے بلکہ شیخ صحل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں چمد رمضیت و اشاریت ہے جو ہمارے قول کی واضح تائید شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہوتی ہے یعنی یہ قول ہم نے ہمارے مشایخ کے مستند ذرائع سے پہنچا ہے وہ فرماتے ہیں علم ان کے حاصل کرنے کے لیے اجرت سے کام لینا ایک وسیلہ ہے اور درماندگی حد پر ٹھہر جانا نجات ہے اور قرب, قرب کے علم سے گریز و اعراض میں پناہ حاصل کرنا وصال ہے اور ترک جواب کو اچھا نہ سمجھنا ذخیرہ ہے اور خطاب کی سماعت کے محرکات کو قبول کرنے پر قائم رہنا تکلف ہے اور علم جو توجہ کے مقام سے فہم کی فصاحت سے لپٹا ہوا ہے اندیشہ کرنا برائی ہے اور اس بات کو جو اصل مقام سے ہٹ گئی ہو حاصل کرنے کے لئے سائی کرنا بعد اور دوری ہے اور مقابل ہونے کے وقت گردن جھکانا جرت ہے محل انس میں ان بسات فریفتگی اور غرور ہے یہ تمام کلمات باری تعالیٰ کی حضوری کے آداب سے متعلق ہیں مذکورہ بالا آیت کی سابق سابقہ توجیحات و تفاسیر سے زیادہ لطیف تر توجیح اور تفسیر یہ ہے کہ مزاح غلبر سے مراد یہ ہے کہ وہ مشاہدہ بصیرت سے الگ تھلگ نہیں تھا اور نہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی اور وما توغہ سے مراد یہ ہے کہ نگاہ بصیرت سے سبقت نہ لے جا سکی اور اپنی حد و منتحہ سے آگے نہیں بڑھی بلکہ نگاہ بصیرت کے ساتھ بصر کا مقام تھا اور ظاہر کے ساتھ باطن قلب کے ساتھ قلب اور نگاہ پاک بھی قدم کے ساتھ قائم رہی کیونکہ اگر قدم نظر پر مقدم ہو جاتا تو یہ بھی سرکشی ہوتی اس مقام پر نظر سے مراد علم ہے اور قدم سے مقصود قالب یعنی جسم کا حال ہے بس نظر قدم پر مقدم نہیں ہوئی ورنہ توغیانی اور سرکشی بن جاتا اور اگر قدم نظر سے پیچھے رہتا تو وہ کوتاہی اور تقصیر ہوتی بس تمام احوال اعتدال پر رہے اور اس محل پر آپ کا قلب قالب بن گیا اور قالب قلب کی مانند دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا اور آپ کا ظاہر و باطن اور آپ کا باطن ظاہر بصر بصیرت اور بصیرت کے بصر کی صورت میں تھی بس جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی اور علم پہنچتا وہاں تک ساتھ ساتھ آپ کے قدم اور آپ کا حال بھی پہنچتا یہی سبب ہے کہ مانوی اور نورانی کیفیت ظاہر پر بھی وارد رہی یہی باعث ہے کہ آپ کی سواری براق کے جہاں تک قدم پہنچے اس کی نظر پر پڑی براق کے قدم اس کی نظر کے منتہا سے پیچھے نہیں رہے جیسا کہ سراہت حدیث معراج میں موجود ہے بس براق بھی اپنے قالب کے ساتھ حقیقت میں مانوی خصوصیات او حالات کے مطابق بن گیا اور اس کی قوت قوت حال قوت مانوی سے متصف ہو گئی تھی حدیث معراج میں پیغمبروں کے مقامات کا بھی مذکور ہے کہ آپ نے ہر آسمان پر بعض انبیاء علیہ السلام کو دیکھا اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ آپ سے پیچھے رہ گئے یعنی آپ ان کے ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے تشریف لے گئے ایک آسمان پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی آسمان پر موجود ہونا اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے رب جلیل سے درخواست کی تھی کہ ارینی الیک اور اس طرح ان کی نظر ان کے قدم سے تجاوز کر گئی تھی یعنی قدم نظر سے پیچھے رہ گیا تھا اس طرح معذوغ البصر وماں توغ کہ جو دو او تھے ان میں سے ایک خلل پذیر ہو گیا تھا اور وہ دیدار الہی سے محروم رہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور آپ کے پاک قدم دونوں متوازن اور حالات اور حالت اور اعتدال پر رہے یعنی ان میں سے کسی میں تقدم اور تاخر واقع نہیں ہوا اور آپ اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے اپنی نظر کے مطابق آگے بڑھتے گئے لیکن حیا اور توازوں میں اعتدال کو برقرار رکھا اگر آپ حیا اور توازن کے دائرے سے باہر آ جاتے اور قدوم کی حد سے تجاوز فرما کر نظر کو ازن نظر کو آزان سیر مرحمت فرماتے اور یقینا قدم پیچھے رہ جاتے تو جس طرح بعض دوسرے پیغمبر آسمانوں پر رہ گئے اسی طرح آپ کو بھی کسی آسمان پر رکنا پڑ جاتا لیکن آپ ادب کے دائرے میں محفوظ طور پر متمکن رہے یہاں تک کہ تمام حجابات سماوی کو آپ نے شک کر دیا اور قرب الہی کے تمام اقسام یعنی کیفیات آپ کو مہیا ہو گئیں فندبت الہی اقسام القربل ال اندہ اور آپ سے حجاب کے تمام بادل چھٹ گئے حجاب کا کوئی بادل آپ کا حائل نہیں رہا یہاں تک کہ آپ مازوغ البصر وما طغا کی راہ پر گامزن ہو گئے اور آپ برقِ خاطف کی طرح وصل کے مقام اور لطائف کی منزل کی سمت روانہ ہو گئے اسی کا نام عقائت ادب اور نہایت فہم و زکا ہے شیخ ابو محمد بن رویم رحمۃ اللہ علیہ سے جب ادب مسافر کے سلسلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ادب مسافر یہ ہے کہ اس کے قدم اس کی ہمت سے آگے نہ بڑھنے پائیں یعنی جہاں اس کا دل ٹھہر جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی رب بھی ارے نی عنظر علیک اے میرے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا مشاہدہ کر سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طلب پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے زندہ شخص دیکھ کر مر جائے گا خشک چیز تباہ ہو جائے گی اور تر تازہ جل کر راکھ ہو جائے گی مجھے صرف اہل جنت ہی دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھیں مردہ اور جسم اور اجسام بوسیدہ نہیں ہوئے آداب حضرت بارگاہ الہی آداب حضرت یا بارگاہ الہی کے آداب آداب حضور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ گفتگو میں ان کا وجود بے ادبی ہے مگر یہ بات بعض حالات اور بعض اشیاء کے ساتھ مختص ہے ہر موقع اور محل پر اس کا اطلاق درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم کو دعا کا بھی حکم دیا ان بساط بالقول نہ ہونے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ وہ ذاتی اور دنیاوی اغراض کے لیے ان بساط بالقول نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ حق تعلی نے ان کو مقام قرب پر سربلند فرمایا اور انہیں ان بسات بال قوم کی اجازت عطا اور فرمایا مجھ سے مانگو خو تمہارے آٹے کے لئے نمک ہی کیوں نہ ہو اس وقت انہوں نے بھرپور انبسات قول کے ساتھ بارگاہی عزدی میں عرض کیا ربی انی لما ان اللہ من خیر فقیر پارا بی سر قصص اے میرے رب میں اس خیر کا نے نازل فرمائے محتاج ہوں اس ارشاد کی توجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے قبل آخرت کی ضروریات طلب فرماتے تھے اور دنیا کی حقیر ضرورتوں کو طلب فرماتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے یعنی انہیں حقیر چیزیں طلب کرتے شرم آتی تھی اس کی مثال بعینہ یہ ہے کہ کسی عظیم بادشاہ سے بڑی بڑی چیزیں طلب کی جاتی ہیں اور معمولی چیزوں کی طلب سے تکلف برتا جاتا ہے لیکن جب تکلفات کے حجابات اٹھ گئے اور انہیں مقام قرب حاصل ہو گیا تو پھر انہوں نے حقیر چیزوں کو بھی اس طرح طلب کیا جس طرح خطیر اور بڑی چیزوں کو مانگا جاتا ہے عارف کا ادب تمام آداب سے بڑھ کر ہے حضرت دنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کا ادب تمام آداب پر فوقیت رکھتا ہے یعنی ہر ادب سے بالاتر ہے کیونکہ اس کی نیکی خود اس کے قلب کے لیے ادب ادب آموز ہے ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ حق سبحانہ ہو تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص کے لیے میں اپنے اسماں و صفات کے مطابق عمل ضروری قرار دے دیتا ہوں اس کے لیے ادب کی بھی کو بھی ضروری قرار دیتا ہوں مگر جس پر میری حقیقت ذات کا انکشاف ہو جاتا ہے اس کو میں مارز ہلاکت میں ڈالتا ہوں بس ان چیزوں میں جس کو چاہو تم پسند کرو ادب یا اطب یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس قول میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسما و صفات ایسے وجود کے ساتھ ٹھہرتے ہیں جو ادب کا محتاج ہے اس لیے کہ اس وجود میں جو رسوم بشریت اور, اور حضوض نفسانی موجود ہیں ان کے لیے ادب کی احتیاج ہے اور جب عظمت ذات کا نور پر تو ہوتا ہے تو وہ آثار جو محتاج آداب تھے انوار ذات کے ساتھ نیس تو نابود ہو جاتے ہیں اس مقام پر ہلاکت کے معنی یہ ہیں کہ وہ طالب فنا فلّ کے ساتھ محقق اور درست ہو گیا یعنی فنا اللہ کے درجے پر پہنچ گیا حضرت ایوب علیہ السلام نے آداب کلام کی پابندی فرمائی شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قول کو جو قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے وہ ایوب ان مسنیت در و انترہمر پارا سترہ سورہ انبیاء جب ایوب نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ اے پروردگار یہ حقیقت ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے اور تو سب سے بڑا کرنے والا ہے اس طرح تشریح و تصریح کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پر رحم فرما بلکہ یہ کہا کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آداب کلام کی پوری پوری, پوری پابندی فرمائی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے دعوی الوحیت کے بارے میں استفسار فرمایا تو اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا ان کنت کل تو فقط پارا ساتھ سورہ نمبر معاہدہ سورہ معاہدہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو الہی تجھے اس کا علم ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آداب تکلم اور آداب بارگاہ الہی کو ملحوظ رکھا اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ بات نہیں کی بلکہ یہ کہا اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے اس کا علم ہوتا جس طرح امبیا علیہ السلام آداب خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہیں اسی طرح اس کی بارگاہ کے خواص اور دیندار بندے بھی ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں شیخ ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواص دیندار حضرات کے آداب یہ ہیں کیونکہ دل پاکیزہ ہوتے ہیں اسرار کی نگہداشت کرتے ہیں افائے عہد کے پابند ہیں وقت کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت کو ضائع نہیں کر وسفسوں اور عارضی تصورات و خیالات پر توجہ نہیں دیتے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں یکساں رہتے ہیں اور طلب کے مواقع مقامات قرب اور اوقات حضور میں نہایت معدب ہوتے ہیں یعنی شرائط آداب بجا لاتے ہیں ادب دو طرح پر ہیں ایک ادب قول اور دوسرے ادب فیل بس جب اللہ جب جس شخص نے اللہ تعالی سے ادب بالفصل کے ذریعے تقرب حاصل کیا اللہ تعالی اس کو محبت قلوب عطا فرماتا ہے شیخ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم علم کثیر کے اس قدر محتاج نہیں ہیں جس قدر کے ادب قلیل کے محتاج ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عارف کے لیے ادب ایسا ہی ضروری ہے جیسے مبتدی صوفی کے لیے توبہ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت کے لیے ادب یافتہ نہیں ہے تو اس نے وقت کو اپنا دشمن بنا لیا ہے حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرید حد ادب سے باہر نکل جاتا ہے تو یقیناً وہ اسی طرف کو لوٹتا ہے جس طرف سے وہ آیا تھا یعنی اپنے ابتدائی حال پر پہنچ جاتا ہے شیخ ابن مبارک کا ارشاد ہے کہ ادب کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ادب نفس کی معرفت اور شناسائی کا نام ہے شیخ کے اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس تمام جہالتوں کا سرچشمہ اور ہے ترک ادب جو حلقی آمیزش ہی سے ہوتا ہے تو جب نفس کو پہچان لیا اس کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کو نور عرفان حاصل ہو گیا جیسا کہ ارشاد ہے من عارف نفس فقط عارف رب جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ اسی نور معرفت کا کرشمہ ہے کہ جب نفس کسی جہل پر آمادہ ہوتا ہے تو علم کے ذریعے اس کا استحصال کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحب ادب یعنی معدب بن جاتا ہے اور جب کوئی شخص آداب حضرت الٰہی کی پابندی پر مداومت کرتا ہے یعنی ہمیشہ اس پابندی پر عمل پیرا رہتا ہے تو وہ بارگاہ اہدیت کے سوا دوسرے لوگوں کے آداب کو محفوظ رکھتا ہے اور ان پر زیادہ استحکام اور زیادہ قدرت کے ساتھ کارفرما ہوتا ہے